نمبل وسلم رسول کریم اما بعد فاؤد بلّہ من میں شیفانک حکیم جسم اللہ جو رقنان بسی لا وسی صدا اللہ کہ اس قان میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے قرآن کریم اللہ تبارت و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جس کی حقانیت اور صداقت پر اس قدر قرآن کریم میں دلائل اور براہیم ہے کہ ان کو اگر کوئی دیس روش اور صاحب عقل غور کرے اور دیکھے تو ہر گرد اس کے بارے میں شک اور شبہ نہیں کر سکتا ہے یہاں لار عربی گرامر کے اعتبار سے ہر لا لاج ہے یہ نفی جنس کا کہلاتا ہے اور جنس کی نفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلاً اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں یعنی لا رہیبہ غیب کے معنی شک اور شبہ کے آتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں اصلا شک اور شبہ ہے ہی نہیں اب رہی یہ بات کہ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں اگر شک اور شبہ کیا ہے بے دینوں نے غیر مسلموں نے اگر اس کے کلام اللہ ہونے میں شک اور شبہ کا اظہار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن خاصہ اللہ قرآن کریم میں شک اور شبہ کی گنجائش تھی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے اور یہی کہا جائے گا کہ قرآن کریم کے اللہ ہونے میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں جنہوں نے شک اور شبہ کیا ہے تو یہ قصور کہلائے گا قرآن کریم میں اصلا کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے پھر یہ دیکھیے کہ قرآن کریم جس ذات کلامی پر نازل ہوا ہے جن کے پاس قرآن آیا خود ان کے پاس ظاہری طور پر کوئی اس کی اشاعت کے اور اس کی طباعت کے کوئی انتظام نہیں تھے اور اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یعنی بجلی یا ریڈیو یا ذرائع ابلاغ ایسے تھے کہ جس کے ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت ہوئی اس وقت کوئی پرہیز کا بھی تصور نہیں تھا اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کاغذ اور قلم کا بھی جو ہے کوئی وجود ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج کے زمانے میں اور پھر یہ کہ کوئی ظاہری طور پر مددگار بھی نہیں تھے رشتہ دار کو بہتری جو ہے سرکار دو عالم کے مخالف تھے اور دشمن تھے اور اسی طرح سے دوسرے رشتے داروں اور آپ کے والدین کری نین کو دیکھا جائے تو والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور والدہ کی جو ہے وہ ہم نشینی اور ان کی گود بھی جو ہے دادا عرصے تک جو ہے میسر نہیں آئی اور آپ کے جو دادا تھے وہ بھی جو ہے یعنی بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ ساری چیزیں تھیں اس کے باوجود قرآن کریم کا جو وہ پھیل جانا اور اس طرح سے قرآن کریم کا عالم میں جو ہے وہ روحناز ہو جانا یہ کلام اللہ کے دلیل ہونے کلام اللہ کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے قرآن کریم کی اس قدر اشاعت اور اس قدر جو یعنی اس کا اطراف و اطناف میں روحشناس ہو جانا اور لوگوں کا اس سے متعلق ہو جانا یہ حقانیت ہے قرآن کریم کی کہ یہ اور اس کی صداقت کی کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے اچھا پھر اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ قرآن کریم کیسی قوم میں آیا اور کیسے وہ لوگ تھے کہ جن کو اپنی عربیت پر اس قدر گھمنڈ تھا اور اپنی زبان دانی پر اور اپنی فصا و بلاغت پر اس قدر فخر تھا کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے یعنی بولنے والا عربی عرب کے معنی ظاہر کرنے کے بولنے کے لیے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو کہا کرتے تھے اجمی یعنی گونگے تو ایسا جو ہے وہ یعنی ناز اور من تھا لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے چیلنج کیا تھا کہ اگر اس قرآن کے اور اس کلام کے کلام اللہ ہونے میں اگر کوئی تمہیں شک اور شبہ ہے تو اس جیسا قرآن بنا لاؤ پاکل قرآن اس قرآن جیسا قرآن بنا لاؤ تو پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اور جو ہے یعنی تقفی فرما کی فرمایا فرما کہ پورا قرآن تو تم کیا تم اگر اپنے ساتھ سارے انسانوں اور جنات کو بھی شامل کر لو گے لا یا تم نر مس تو تم اس جیسا قرآن اور جیسے کتاب بنا کر نہیں رہ سکتے ہو پھر اس میں تخلیف کی اور فرمایا کہ پورا قرآن تو تمہارے بس کا نہیں ہے دس صورتیں ہی قرآن جیسی بنا گا فلفا کو مس لن جیسی دس صورتیں بنا گاؤ تو یہ چیلنج ایک عرصے دراز تک ان کے سامنے رہا تو اس میں بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے اندر نرمی فرما دی اور اس چیلنج میں اور جو ہے تخیف اور آسانی دے دی فرمایا کہ دس صورتیں بھی نہیں لا سکتے ہو تو فرمایا کہ قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ کلفت وصورت متر ہی کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ یہ اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا قرآن نے پہلے ہی سے یہ پیش گوڑی فرما دی کہ ایسا نہیں کیا تم قرآن قرآن قرآن جیسی کتاب اس اور اس جیسی ایک صورت بھی جو ہے تم نے نہیں بنائی اور یہ ماضی میں تم سے ایسا ہو چکا یہ ثابت ہو گیا کہ گزشتہ زمانے میں تم نے جب یہ چیلنج کیا گیا تو اس وقت بھی تم نے جو اس کو پورا نہیں کیا تو فرمایا کہ ولن تک پلو ماضی کیا حال کیا بلکہ قیامت تک جو ہے تم ایسا کلام جو ہے نہیں بنا سکتے ہو اور اس کے اندر ایک اور پھر تختیق کی فرمایا کہ ایک صورت تو بنانا کہ تمہارے لیے مشکل ہو گیا تو چلو ایسا کرو کہ اس قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا لک آیت ہی پیش کر دو بنا کر تو اپنے طور پر انہوں نے کوششیں تو کی لیکن ایسا اعجاز اور ایسا مضمون جیسا کہ قرآن قریب کی کہ چھوٹی سے چھوٹی آیت میں فصاحت و بلاغت کا ایک جو ہے ممبا اور چشمہ جو ہے وہ پھوٹتا ہے اور مضمون ایک ایسا وسیع اور عریض جو ہے یعنی اس میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس پر کتابوں کی کتابیں اور تفسیروں کی تفسیری لکھی جائیں تو پھر بھی جو ہے اس کا مضمون ختم نہیں ہو پاتا تو انہوں نے اپنے طور پر کوشش یہ کی اور بعد میں جو ہے جناب سورت الفیل پر جو ہے جناب وہ آیتیں بنا ڈالی کہ الفیل اب الفیل وباد یہ ہاتھی تم نے یہاں جانا ہاتھی ہے ابھی اس میں تو کوئی مجبوری بیان نہیں ہو رہا اس جیسے جو ہے یعنی کلام اور اس جیسے جملے انہوں نے تو جوڑ لیے لیکن قرآن کریم جیسا اعزاز اور قرآن کریم جیسی بلاغت کو فساحت تو یہ تو جو ہے کسی انسان کیا کسی ساری دنیا اور ساری مخلوق بھی اگر جو مل کر کوشش کرے تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی اور قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک جو یعنی چودہ سو سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے آج کا یہ چیلنج جو ہے ان لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ جو قرآن کریم کے بارے میں من جان اللہ ہونے کے اور یہ اللہ کا کلام ہونے کے بارے میں شادی ہیں ان کے سامنے آج تک یہ چیلنج موجود ہے لیکن تاریخ اور زمانہ یہ گواہ ہے اس بات پر کہ وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے اور کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں قرآن کا یہ جو ہے اعلان ہے اور یہ پیش ہوئی ہے کہ ولن تفرض جو है تم ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو تو اس لیے ورنہ آ رہی وقتی یہ قرآن ایسا ہے اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کے دلائل اور براہین ایسے ہیں اور قرآن کریم اللہ کا کلام ظاہر ہونے میں ایسا جو ہے اس کے اندر بیان ہے کہ اس میں شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کیسے قوم میں آیا ہے کہ جناب جنگ و جدال میں ہیں قتل و عبارت میں خون ریزی میں اور چوری اور ٹکیتی میں یہ ساری باتیں ایسی تھی کہ جس میں یہ پیش پیش تھے بلکہ یوں کہیے کہ ان کے گٹی میں یہ بات ملی ہوئی تھی پیدائشی طور پر ان کے اندر جو ہے یہ بات پائی جاتی تھی کہ برے کاموں میں فوج اور برائیوں میں اس قدر جو ہے وہ مبتلا اور فخر کیا کرتے تھے ایسی قوم میں قرآن کریم آیا اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسی ان کی اصلاح کی ہے کہ کتنا مدت کے, کتن, کتنی مدت میں اور کتنے زمانے میں ایسی بگڑی ہوئی قوم کو کہ جو تہذیب سے آشنا نہیں تھی جو علم سے آشنا نہیں تھی تو ایسی قوم کی اصلاح کر دینا جو ہے یہ بھی قرآن کریم کے من اللہ ہونے کی دلیل ہے ان لوگوں کو کہ جو دادو تھے ان کو نگہبان بنا دیا وہ کہ جو تہذیب سے نہ آسنا تھے ان کو استاد تہذیب بنا دیا اور جو بے علم تھے ان کو علم لدنی کا ماہر بنا دیا بلکہ ایسے بے پڑو میں جناب پران کریم کا یہ اعزاز ہے کہ ان میں صدیق و فاروق اور حیدر و ضمور جیسے شخصیتیں پیدا کر دیں یہ قرآن کریم کے مل جان بلّہ ہونے ہی کی دلیل ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم کے حصول میں ایک طالب جو ہے جناب بی اے یا ایم اے کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا وقت لگایا جاتا ہے اور کتنا جو اس پر خرچ کیا جاتا ہے تب جا کر کہیں جو ہے وہ صرف بی اے یا ایم اے کر پاتا ہے لیکن یہاں تو دیکھیں کہ سرکار جو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کیسا نصاب تھا اور کیسا جو مکتب تھا سرکار نے کیسی تعلیم دی کہ جناب ان کو ہر امور میں کامل اور ماہر بنا دیا یہ بھی قرآن کریم کے اللہ کی دلیل ہے لا غیب بکی یہ قرآن ایسا قرآن ہے یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا اس میں شک و شبہ کی گنجائشی نہیں اب اگر یہاں آپ غور فرمائیں تو یہ بات بھی جو ہے معلوم ہو رہی ہے کہ اس میں شک اور شبہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کلام کس ذات کا ہے یہ کلام کس ہستی کا ہے وباً اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کہہ سکتا ہے اللہ تبارک تعالی سچا اللہ تبارک تعالی سچا اور شادت تو جس ذات کی یہ صفت ہے تو اس کا کلام کہتے بھی ہے شبے والا ہو سکتا ہے تو وہاں یہ تو ایسی ذات گرانی کا کلام ہے کہ جس میں جھوٹ اور شک اور شبہ جو ہے یعنی بالکل ذات کے اعتبار سے محال ہے یہاں چھوٹ اور صبح کا اہتمام ہی نہیں ہے تو اس ذات گرامی کا یہ کلام ہے تو کیسے اس کے اندر جو ہے شک اور صبح کی گنجائش ہو سکتی ہے اور اگر آپ تھوڑی سی یہاں توجہ کریں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ اس میں جو ہے ان, ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی اس مذہب کی بھی تربیت ہو گئی کہ جن کے مذہب میں خدا جھوٹ بول سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولا نہیں ہے تو اگر یہ بات ماننے جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے جھوٹ بولنے پر قادر ہے ان اللہ اعلیٰ کل شہر سبھی وہ جہیل یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے جھوٹ بولنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اگر جو ہے یہ بات نہیں مانی جائے گی تو اللہ کی قدرت میں کمی آ جائے گی تو پھر جب وہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ جھوٹ بولا نہیں یہ کہتے ہیں تو پھر تو ساری باتوں کو ماننا پڑے گا معذلہ معذلہ جو ہے وہ جو قتل بھی کر سکتا ہے وہ چوری بھی کر سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ چوری نہیں کی اور قتل نہیں کیا تو یہ ساری باتیں پھر اس کے لیے جو ہے ماننا پڑے گی ان کے ان کے مذہب میں اور وہ مانتے ہی ہوں گے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یہ اور بات ہے جھوٹ بولنا نہیں تو ان کے اس باطل مذہب کی بھی یہاں پر تردید ہو گئی کہ لا رہی بسی یہ کلام ایسا ہے کہ جس کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ اس ہستی کا کلام ہے کہ جو جھوٹ سے جو ہے بالکل پاک ہے اور منزہ ہے اور سبحان ہے کہ ہر ایپ سے اور ہر نقص سے وہ بری ہے تو جب ہم اس کو سبحان کہتے ہیں سبحان اور بل کہتے ہیں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو سبحان النبی ہیں جب یہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں تو اس پر یقین بھی ہے کہ جب ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ تصدیق کر رہے ہیں دل سے کہ جس ذات کا ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ تمام عجوب سے تمام نتائج سے پاک ہے تو اس لیے کرنا کہ لا رہی برفی کہ وہ کلام ایسا ہے کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور یہیں یعنی سے جو ہے جناب رافجیوں کی بھی جو ہے وہ تردید ہو گئی اور یہ بات ماننا پڑے گی کہ قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ صلہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے لکھایا کرتے تھے کاتبان بہی جن کی تعداد کثیر ہے اور بڑے عجیل صحابہ اقرام تھے وہ جب بھی حضور پر کوئی عائد نازل ہوتی تھی ان کو بلاتے تھے اور وہ لکھا کرتے تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام اجمعین بڑے سچے تھے اگر ان کو سچا نہیں مانا جائے گا ان کو جھوٹا قرار دیا جائے گا تو پھر قرآن میں یہ بات آج آ جائے گی کہ قرآن ان لوگوں کے ہاتھ سے لکھا گیا انہوں نے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دی ہوگی اور یہ ہو نہیں سکتا اس لیے تو اس لیے لکی قرآن کے منجان اللہ ہونے میں اور اس کے سارے کے سارے کے کلام اللہ ہونے میں کوئی جو ہے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے اور یہ جیسا نازل ہوا جتنا نازل ہوا وہ سارا کا سارا موجود ہے اس میں بھی شک کو چھپا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کچھ آیتیں بھی ہیں وہ یا کچھ سفارے کچھ صورتیں جو ہیں وہ بکریاں چل گئیں تو یہ بھی یہاں پر اس کی نفی نقی ہو گئی کیوں کہ اسی قرآن میں تو یہ ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں تو اگر اس کی صورتیں کم مانی جائیں اور اس کے سفارے کچھ جو ہے وہ مانے جائیں جیسا کہ بے دینوں کا ہے ان راوسیوں کا اور شیوں کا جو ہے وہ مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ صورتیں کہ جو اہل بیب کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ جو ہے چھپا دی گئیں اور حضرت عائشہ اور حضرت بکر کی بکریاں کرتا اس طرح کی باتیں کرتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے کریم کے حفاظت کا اپنے ذمہ کرن, اپنے ذمہ اپنے قلم پر لیا ہے تو وہ حفاظت نہیں کر سکا اور یہ بات بالکل جو غلط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے اس میں کوئی جو ہے شک نہیں اس نے اسی نے نازل فرمایا ہے اور اسی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اسی نے فرمایا کہ یہ قرآن سارا کا سارا ایسا ہے کہ جس میں کسی حوالے سے شک اور صبح کی گنجائش نہیں ہے تو یہ یہ قرآن اور یہ کتاب کہ آج دنیا کے سامنے موجود ہے اور اس میں جس قدر بھی مضامین بیان ہوئے جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی ہے کسی حوالے سے اس پر گرفت نہیں کی ہے اور نہ کر سکے گا کہ فلاں بات قرآن کی جو ہے وہ صادق نہیں آ رہی فلاں دور میں صادق نہیں آئی اور یہ دور جس, جس کو ہم بہت ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں مشینی دور ہے سائنسی دور ہے اور جب کہ انسان نے جو ہے جناب چاند میں قدم رکھ دیے ہیں چاند میں پہنچ رہا ہے اور اس کے لیے میں جانے جانا کہا کن کن سیاروں میں جو ہے پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہے یہ سب کچھ قرآن اسی طرح سے ہیں کسی طرح سے بھی جو کسی بات کے بارے میں جو ہے بڑے کٹر سے کٹر بھون و مخالف جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ قرآن میں جو ہے بات ہے وہ پوری نہیں ہوئی قرآن کی فلا خبر جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی اور پوری نہیں ہوئی تو یہ ایسا کلام ہے اللہ تبارک مطالعہ ہم سب کو اس کلام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے واپر دولان الحمدللہ رب رکھیے